السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیتکس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہاولپور کراچی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا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 وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوما القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفانا حسابا هر قسم کی حمد و ثناء رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ انسان کے لیے اعزاز ہے کہ اس اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کلمہ کن کہہ کر پیدا کیا ہے لیکن اس انسان کو پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گوندا ہے اور مبارک ہاتھوں سے اس کا پتلا تیار کیا ہے اس کی نوک پلک کو ٹھیک کیا ہے پھر اپنی طرف سے روح کو پھونکا ہے روح پھونکنے کے بعد یہ جیتا جاگتا انسان بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی افضل ترین مخلوق ملائکہ فرشتے ان سے اس کو سجدہ کرایا ہے جلد میں ٹہرانے کے بعد اس کو زمین پہ اتارا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا اصل مقام یہ جنت ہے لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اب تم نے ایک کام کرنا ہوگا میری طرف سے تمہارے اس اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایات آئیں گی انبیاء آئیں گے کتابیں نازل ہوں گی صحیفے نازل ہوں گے جو انسان ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ اپنے اصل ٹھکانے میں آ جائے گا جو انسان ان سے روگردانی کرے گا ان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالے گا ان کے لیے جو جنت سے محرومی ہے وہ پھر سزا پا کے رہے گا اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر دو قسم کے حدود دو قسم کے واجبات دو قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں ایک وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی کے حقوق سے متعلق ہے نماز پڑھنا ہے زکات دینا ہے حج کرنا ہے رمضان کے روزے رکھنا ہے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے یہ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے متعلق ہیں وہ انسان پر عائد کی یہ ہیں یہ حقوق جو انسانوں کے انسانوں پر ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک جن کا تعلق انسان کے کردار سے ہے اخلاق سے ہے ان کو ہم اخلاقی حقوق کہتے ہیں اور ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق مال سے ہے دولت سے ہے ہم ان کو مالی حقوق کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں انسان کے انسان پر جو حقوق ہیں خامو مالی ہیں یا اخلاقی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو اس وقت تلاوت فرمایا جب آپ کے پاس ایک شخص آیا جو تجارت پیشہ سا بزنس مین تھا کاروباری تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ملازم رکھے ہیں نوکر رکھے ہیں اور وہ میرا نقصان کر دیتے ہیں جب وہ میرا نقصان کرتے ہیں میں ان کو مارتا ہوں پیٹتا ہوں گالی گلوچ دیتا ہوں ان کی بھی عزتی کرتا ہوں لیکن مجھے آخرت کا بھی فکر ہے آ مجھے بتائیں فقی فہان امن ہوں یا <الْقَيَمَة> قیامت کے دن میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا مارنا تیرا پیٹنا تیرا بے عزتی کرنا تیرے نقصان کے برابر ہوا جتنا تیرا نقصان ہوا اتنا تو ان کو مار لیا پیٹ لیا گالی گلوچ دے لی تو پھر یہ برابر برابر معاملہ ہوگا اگر نقصان تھوڑا ہوا ہے تو نے مارا پیٹا زیادہ ہے ان کی بے عزتی زیادہ کی ہے تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تو نے اپنے نقصان سے ان کو پیٹا زیادہ کیوں ہے ان کی بے عزتی زیادہ کیوں کی ہے وہ بیچارہ ایک طرف ہٹ کر رونے لگا ہچکیاں بھرنے لگا کہ میں نے یہ کیسا کاروبار کیا ہے میرے پاس مارتے وقت میرے پاس ان کی بے عزتی کرتے وقت کو پیمانہ کو معیار کو ترازو نہیں ہوتا ہے کہ میں اتنا ہی ماروں جتنا میرا نقصان ہوا ہے میں ان کی اتنی بے عزتی کروں جتنا میرا نقصان ہوا ہے وہ رونے لگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روتے کیوں ہو میں نے جو بات تمہیں کی ہے وہ اس ایت کریما کے عین مطابق ہے وہ یہی آئےت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نہ دا موازی نل ہم قیامت کے دن عدل اور انصاف پر مبنی ترازو لگا دیں گے میزان لگا دیں گے فلاں تو ظلم و نفس نشیا کسی متنفظ پر کسی جان پر کسی انسان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں ہوگا زیادتی نہیں ہوگی وہ زیادہ وہ ظلم اگر کسی کا رائے کے دانے کے برابر ہوا سرسوں کے دانے کے برابر ہوا اتئی نا بےحا ہم اس کو بھی نمایاں کر دیں گے ہمارے حساس ترازو وہ یہ بتا دیں گے کہ فلاں انسان نے فلاں پر رائی کے دانے کے برابر ظلم کیا تھا وہ کفا بنا حاصبین اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں آج ہمارا احتساب کرنے کے لیے ایک مستقل محکمہ ہے محتاصب آلہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا حساب لے, کے لینے کے لیے کوئی محکمہ نہیں بنائیں گے وقفہ بنا خاص ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہیں <تصفح> میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ چند دن ہم نے گزار کر ایک دن اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے پھر دو قسم کے لوگ ایک تو وہ جن کو اللہ تعالی نے بغیر حساب کے جنت میں لے جانا ہے وہ ستر ہزار انسان جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جن کا حساب ہوگا پھر حساب دو طرح کا ہے ایک تو وہ حساب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سامنے اس کے امال کو پیش کر دے گا اے میرے بندے تو نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا ان کو عرض کہتے ہیں پیشی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کر کے اللہ درگزر فرمائیں گے اور اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیں گے اور ایک وہ حساب ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ جن لوگوں نے بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے بندوں کے حقوق کو مارا ہوگا بندوں کے حقوق کو دبایا ہوگا خواب و اخلاقی نوعیت کے ہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کی غیبت کرتا ہے کسی کی چغلی کرتا ہے عیب جوئی کرتا ہے الزام تراشی کرتا ہے اور اس کو بے عزت کرتا ہے یہ اخلاقی نوعیت کے حقوق ہیں یا دوسرے قسم کے حقوق مالی حقوق کو دبایا ہے کسی کی مزدوری کو کھا گیا ہے کاروباری ہے تو کسی کو لوٹ کسوٹ کے ذریعے اس کی دولت کو ختم کیا ہے اسی طرح وہ وراثت کے معاملہ میں بیٹی کا حق ہے بہن کا حق ہے وہ اس کو دبا گیا ہے ایک ذمہ دار آدمی ہے وہ اپنے پڑوسی کی زمین کو اپنے ساتھ اس نے ملا لیا ہے ایک آدمی نے مکان بنانا ہے وہ اپنے پڑوسی کی جگہ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے یہ مالی حقوق ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک بالش زمین چھ انچ زمین اس پر نجائز قبضہ کر لیا اور اپنی زمین کے ساتھ ملا لیا اس کا حق نہیں تھا لیکن اس نے نجائز طور پر اس کو اپنے ساتھ ملا لیا قیامت کے دن جب آئے گا کس حالت میں آئے گا رسول اللہ صلی سل فرماتے ہیں یہ ساتوں زمینیں کھود کر اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی وہ خان اس کے سر پر ڈالی جائے گی لوگوں کے سامنے اس کے کردار کو نمایاں کیا جائے گا اس حالت میں وہ اللہ کے سامنے آئے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کی بے شمار نمازیں ہیں بے شمار اس کی زکاتے ہیں اس نے روزے بھی رکھے ہیں حج بھی کیجئے ہیں عمرے بھی کیجئے ہیں صدقہ خیرات بھی کیا ہے لیکن کس حالت میں اللہ کے سامنے آئے گا لوگ اس اسے چمٹے ہوئے ہوں گے کوئی انسان اس کے کندھے پر سوار ہے کوئی کمر پر سوار ہے کوئی سر پر سوار ہے اس کو چمٹے ہوئے ہوں گے اور کہ حضور اس کو لے کریں گے اللہ سے عرض کریں گے اللہ یہ انسان جو اتنی نمازیں لے کر تیرے پاس حاضر ہوا ہے اتنی تحدے لے کر تیرے پاس آیا ہے اس انسان نے ہمارے حقوق کو تلف کیا تھا ہمارے حقوق کو دبایا تھا رسول صلی اللہ فرماتے ہیں قد زارا بہاجا و اکلا مالا ہاضا سارا کہا جا ایک انسان کا حق دبایا ایک انسان کو لجائز مارا ایک انسان کی چوری کی ایک انسان کا الزام دھرا ایک انسان کی چگلی کی ایک انسان کی عیب جوئی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں اس کو اپنے سامنے لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے مالک یوم الدین آج انصاف کا بول بالا ہوگا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا آج بدلے کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت عدل سے انصاف سے کام لیں گے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو انصاف کیا جائے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ انسان کو پیسے دے دیے جائے انسان کو زمین دے دی جائے انسان کو دولت دے دی جائے یہ دولت یہ زمین یہ پیسہ اور یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا وہاں انسان کیا لے کر جائے گا جس کے ذریعے اللہ انصاف فرمائے گا اللہ عدل کرے گا رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں دو چیزیں ہوں گی جن کے ذریعے اللہ عدل فرمائے گا اللہ انصاف کرے گا وہ کیا ہے ام الحسنات و ام سیات وہاں انسان کی اچھائیاں انسان کی نیکیاں انسان کی اتحاد اور انسان کی برائیاں معصیت نافرمانی یہ دو چیزیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعلی انسان کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے گا رسول اللہ اللہ صلی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو عرب کے رواج کے مطابق اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں عرب ان کے اندر اگر کوئی انسان مر جاتا اس کی دولت اس کے حیوانات اس کی بھیڑیں اس کی بکریاں یہ اس کے ساتھ لے کر جاتے یہ اتنا مالدار انسان ہے نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے اور دوسری چیز اس کے عزیز و اقارب اس کے دوست و احباب اس کی اولاد وہ اس کے ساتھ جاتی تھی رسول اللہ صلی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جب ہم انسان کو قبر میں دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں نا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں دولت بھی واپس آ گئی اس پر وارساں نے قبضہ کر لیا حیوانات بھی واپس آ گئی اور اسی طرح دوست و احباب بھی واپس آ گئے اس کے عزیز و اقارب بھی واپس آ گئے ایک چیز انسان کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے جو قبر میں جاتی ہے وہ کیا ہے وہ میرے بھائی وہ آپ کا کردار ہے آپ کا اخلاق ہے آپ کے اعمال ہیں آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا یہ دو چیزیں ہوں گی جو آپ کی اچھائیاں ہیں آپ کی نیکیاں ہیں آپ کے صدقے خیرات ہیں آپ کی نمازیں ہیں آپ کی, کی تہجدے ہیں آپ کا اشراق اور اسی طرح دیگر اعمال اللہ تعالی اس کو قبر کے میں قبر میں ساتھ داخل کر دے گا یہ لا. آپ کی برائیاں لوگوں کی حقوق تلفی جو آپ نے کی ہے لوگوں کا خون جو آپ نے جوڑا ہے لوگوں کے گلے جو آپ نے کاٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو قبر میں ساتھ کر دے گا قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا ان نیکیوں کے ذریعے یا برائیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ترازو لگا دے گا اور ترازو کے وقت جس کی جتنی نیکیاں ہیں ان کے ذریعے حق تلفی کی جائے گی جس مظلوم پر ظلم کیا جس کا حق دبایا اس کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گلا ہوگا اللہ تبارک و تعالی پھر حق دے گا اس کی جتنی نیکیاں بڑھیں گی وہ مظلوم کے نام اعمال میں درج کر دی جائے گی جتنے بھی حق لینے والے ہیں خواہ کسی نے اخلاقی حق لینا ہے یا مالی حق لینا ہے اس کی نیکیوں کو تقسیم کیا جائے گا اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں پھر اس کی برائیوں کو اس کے جو پاپ ہیں اس کی جو نافرمانیاں ہیں اس کے جو ظلم و ستم ہیں دوسرے لوگوں کے پاپ ان کے گناہ ان کی معصیتیں ان کی نافرمانیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اس ظالم کے نام اعمال میں جمع کر دی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو بہت سی نیکیاں لے کر وہاں گیا ہوگا بہت سی نمازیں لے کر گیا ہوگا اور بہت سی دولت اللہ کے رستے میں خرچ کر کے گیا ہوگا وہاں بالکل خالی ہو جائے گا اس کی نیکیاں دوسرے لے اڑے ہیں اور ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں بڑھ چکی ہیں اللہ تعالی حکم دے گا میں انصاف کے دن کا مالک ہوں اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے اب برائیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے نیکیوں کا پلڑا خالی ہو چکا ہے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قیامت کے کئی نام بتلائے ہیں کہیں کہاں ہے کہ مالک یوم الدین یہ قیامت جو ہے یہ انصاف کے دن کا مالک ہے کہیں فرمایا الحاقہ کہیں فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا یوم یوم جمع ضال کے یوم اللہ تمہیں جمع کرے گا اور اس دن کا نام اللہ نے رکھا ہے یوم تغابن ہار اور جیت کا دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میدان کو مار لیا ہے ہم دنیا میں جیت گئے ہیں ہمارے اتنے امال ہیں ہماری اتنی نیکیاں ہیں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے لیکن وہ جیتنے والے اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے کہ ہم کامیاب ہیں کامران ہیں قیامت کے دن وہ بازی ہار جائیں گے قیامت کے دن ان کو ندامت ہوگی ان کو شرمساری ہوگی اور بعض اس طرح کے لوگ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے ہم نے نہایت پسپائی میں زندگی گزاری ہے وہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بازی ہار چکے ہیں لیکن اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے وہ ہارنے والے نہیں ہوں گے وہ جیتنے والے ہوں میرے بھائیو وہ دن آنے والا ہے جو ہی موت کا جھٹکا آئے گا موت کی ہچکی آئے گی ہم اس دن میں پہنچ جائیں گے اللہ فرماتے ہیں یا سکم ان نزلزلت شیو نازیم اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو کسی کا حق نہ دباؤ اللہ کے حقوق کے بعد لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو اِنَّ عظیم وہ قیامت کا زلزلہ قیامت کا جھٹکا بہت بڑا ہے بہت عظیم چیز ہے اس کی معمولی سی جھلک اللہ تعالی نے بتلائی ہے اس جھٹکے کے بارے میں فرمایا کس طرح کا جھٹکا ہوگا کس طرح کا زلزلہ ہوگا یوں مترونا تزہل کل مرزیاتی دودھ پلانے والی ماں وہ نقصان برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنی بچے کو دودھ پلاتی ہے کہ بچے کا نقصان نہ ہو جائے بچہ اگر روتا ہے دودھ کی وجہ سے تو وہ اپنا نقصان کر لے گی لیکن بچے کو دودھ پلائے گی قیامت کا جھٹکا اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی وہ تازہ ہو کلو زات حمل حملے مائیں اس جھٹکے کو دیکھ کر اس دن کی ہولناکی کے دیکھ کر اپنے حمل کو جنم دے لیں گے ان کے حمل ختم ہو جائیں گے اور دوسرے مقام پہ فرمایا نشیب ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس دن کی کو دیکھ کر وہ بوڑھے ہو جائیں گے میرے دن جو ہے اس دن میں اللہ تعالی نے میزان لگانی ہے ترازو لگانا ہے یہ دنیا کے ظلم و ستم کا اللہ نے بدلہ دینا ہے رسول اللہ صلی سلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا ہے حق وہ اخلاقی قسم کا ہے یا مالی قسم کا ہے اسے چاہیے کہ دنیا میں اس کی تلافی کر کے جائے اگر اخلاقی قسم کا ہے اسے معافی مانگ لے مجھے معاف کر دو بھائی اگر مالی قسم کا ہے تو اس کو اس کا حق لٹا دو مال دے دو وہ قیامت کے دن جب آئے گا نا تو پھر اللہ تعالی اس سے یہ معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کے حق اس سے لے کر دیں گے انسان نیکیاں اپنی دے بیٹھے گا ان کی برائیاں لے لے گا میرے بھائیو یہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہلو پر غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی کی میت لائی گئی آپ نے اس کا جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا چند دنوں کے بعد اس کے وہ رسا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کا آپ نے جنازہ پڑا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا سلوک کیا تھا اس کا کردار کیا تھا رسول اللہ صلی صح فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اس نے کیا کام کیا تھا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان نے کام یہ کیا تھا اس کے کل جائیداد چھ غلام تھے کل ترک چھ غلام اور اس نے ہمیں محروم کرنے کے لیے چھ کے چھ آزاد کر دیے ہم تو یہ کرتے ہیں نا اپنی جائیداد بڑے بیٹے کے نام لگوا دی اپنی جائیداد بیوی کے نام لگوا دی اپنی جائداد کسی کے نام لگوا جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں ہماری جائیداد ان کو نہ دائے یہ تو ہمارا حال ہے لیکن اس بیچارے نے جائیداد کسی کے نام نہیں لگوائی ہے بلکہ اس نے اللہ کے نام وقف کی ہے اللہ میں ان غلاموں کو تے لیے آزاد کرتا ہوں آزاد کر دیجیے لیکن آزاد کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ آزاد کرنے کا مقصد اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا تھا یا رسول اللہ اس انسان نے ہمیں محروم کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد آزاد کر دی وقف کر دی میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں آپ نے کال لہو قولا شدید ہے اسے بہت برا بھلا کہا حالانکہ آپ کا یہ فرمان ہے جب انسان مر جائے نا تم زبان کو روک لو اس کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہ کرو کیونکہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے لیکن یہ انسان ایسا کام کر کے گیا تھا فقال لہو قولا شدید ہے نبی کریم نے اس کو بہت برا بلا کہا یہ ابو داود ایک حدیث کی کتاب ہے امام ابو داود نے اپنی سنن میں جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہیں انسان کو چکا دینے کے لیے کافی ہیں آپ نے فرمایا لو علمت تو قبل ما صلیت علیہ ابدا اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ اس نے اپنے و کو محروم کرنے کے لیے ان کے حق کو دبانے کے لیے ان غلاموں کو آزاد کیا تھا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہ پڑھتا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا امام احمد بن حنبل انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے المسند تقریباً اس میں ستائیس ہزار حدیثیں ہیں وہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کتاب میں جب یہ حدیث نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی فرماتے ہیں لو من قبل ما مقابر المسلمین اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا میرے بھائی کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم جو اپنی بیٹیوں کے حق تلف کر جاتے ہیں اپنی بہنوں کے حق تلف کر جاتے ہیں اپنے مزدوروں کے حق تلف کر جاتے ہیں اور ہم کاروبار میں جو دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کس قدر سنگین جرم ہے اس کی تلافی کسی صورت میں نہیں ہوتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ مجھے قرض سے بتا اس سے مجھے محفوظ رکھ سیدہ سید رضی اللہ تعالی تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں فرمایا کہ ایشاب جب انسان مقروض ہو جاتا ہے پھر وعدہ کرتا ہے وعدے کے خلافی کرتا ہے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے میں से سے پناہ مانگتا ہوں میرے بھائیوں اگر کوئی ले لیتا ہے لیکن اس کی नहीं نہیں کر پاتا ہے قیامت کے دن اس انسان کو जाएगा جائے گا اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو چکا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو شہادت کی بنا پر سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں اللہ دین لیکن قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوتا ہے ہم لوگ سرکاری طور پر قرض لے لیتے ہیں پھر ہم اس کو معاف کرا لیتے ہیں حالانکہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کی ادائیگی ہو سکے ہم لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں لیکن دینے کے لیے دل نہیں کرتا ہے ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن آئے دن ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہماری جداد میں حق بنتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اس قدر بیمار ہو گیا کہ اشرف مجھے موت نظر آنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں صاحب مال ہوں دولت میرے پاس ہے اور میری ایک بیٹی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں دے جاؤں آپ نے فرمایا کہ نہیں ساتھ سارا مال دینے کی اجازت نہیں ہے اے اللہ کے رسول مجھے میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے مجھے آپ اتنی اجازت دیں کہ اس میں سے دو تہائی دو بڑا تین اللہ کی راہ میں دے جاؤں آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دے میں ایک بڑا دو نصف آدھا مال اللہ کی راہ میں دے جاؤں فرمایا کہ ساتھ اس کی بھی اجازت نہیں ہے فرمایا کہ یہ تو اجازت دیں کہ میں ایک تہائی ایک بڑا تین اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں دے جاؤں آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنی تم دے سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے پھر آپ نے ایک بات کی احساس اگر تیرے مال میں سے تیرے بھائیوں کو فائدہ پہنچے اگر تیرے مال میں سے غریبوں کو فائدہ پہنچے اگر تیرے مال میں سے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچے یہ بہت بہتر ہے اللہ کے ہاں بڑا درجہ اور مقام رکھتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد تیرے بھائی تیرے بیٹے تیرے رشتہ دار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر مانگتے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا مال ہے میں نے خود کمایا ہے یہ مال میرے بھائیوں کو کیوں ملے رشتہ داروں کو کیوں ملے فلاں کو کیوں ملے میرے بھائی جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے اے بندے میں نے تجھ پر فلاں نعمت کی تھی تجھے صحت دی تھی سلامتی دی, دی تھی مال دیا تھا دولت دی بتا ت نے آگے کیا بیچا ہے آخر بنانے کے لیے ت نے کیا, کیا ہے جواب دے گا یا اللہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے آیا ہوں اللہ میں نے ان کی دنیا بنا دی میں نے اتنے پلازے اتنی دکانیں اتنا بینک بیلنس میں نے پیچھے چھوڑا ہے اللہ فرمائے گا کہ میرا یہ سوال نہیں ہے کہ تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے ان کی دنیا کتنی بنا کے ہے میرا یہ سوال ہی نہیں میرا یہ سوال ہے کہ تو نے آخرت بنانے کے لیے آگے کیا بھیجا ہے ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں یہ کسی کے محتاج نہ ہوں کسی کی طرف نہ دیکھیں ہم کوشش یہ جی کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم ان کو اتنا دے دیں کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے اللہ یہ فرمائے گا کہ میرا یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے بیٹوں کے لیے کیا کر کے آیا ہے میرا یہ سوال ہے کہ ت نے آگے کیا بھیجا ہے میرے بھائیوں آخرت بنانا اس کو سنوارنا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کتنی بھاگ توڑ کرتے ہیں انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ ایک منہ کھانے کے لیے دو ہاتھ کمانے کے لیے لے کر آتا ہے ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں بھاگ کرتے ہیں لیکن ان کی آخت بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارا یہ کردار کیا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور अपने اولاد کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ ہے فاطمہ فاطمہ میرا مال جو کچھ ہے اس میں جو سوال کرنا ہے کر لو قیامت کے دن لا اغنی عن کے من اللہ شیا قیامت کے دن یہ بد کہنا کہ میرا باپ نبی ہے قیامت کے دن مجھے بچا لے گا نہیں نہیں قیامت کے دن بچنے کے لیے تیرے عمل کام آئیں گے اے مالی اے مالی اے مالی تو میرے بھائیوں یہ دنیا میں جو مالی حقوق ہیں اخلاقی حقوق ہیں ان کی نگہداشت انتہائی ضروری ہے وہ حال ہی ہوگا کہ ہم دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں فرمابرداری کی ہے فرما دیامت کے دن یہ بندوں کے حقوق کے سلسلہ میں دوسروں کو دے دی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا خامد فوت ہو چکا ہے اور خامند فوت ہونے کے بعد میری دو بیٹیاں ہیں خامد کی جو جائیداد تھی اس پر اس کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے جو بیٹی کے چچا ہے نا وہ اس پر قابض ہو گیا ہے یا رسول اللہ یہ بیٹیاں ہیں میں نے ان کی شادی بھی کرنی ہے میں نے گزرے اوقات بھی کرنا ہے میں کہاں سے ان کا گزرے اوقات کا بندوبست کروں میں عورت ذات ہوں اس کا جو مال تھا وہ بھائی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اللہ تعالی کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں اللہ فی لذکر مصر حد اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال کے بارے میں وسیعت کرتا ہے حکم دیتا ہے تاکید کرتا ہے کہ اس میں بھائی کا قبضہ نہیں ہے کہ وہ بھائی قبضہ کر لے جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے نا تو ہم اس کی جو بینک کی کاپیاں ہیں چیک بک ہے اس کا بینک بیلنس ہے اس پر قبضہ کرتے ہیں پہلے اس کی چابیاں قبضے میں لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں صحیح حقدار کو نہ پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون حرکت میں آ گیا فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے اس کی اولاد کا حق ہے اس کے مال میں سے اس کی بیوی کا حق ہے پوری شرح کے ساتھ بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیوی کا کتنا حق ہے اولاد کا کتنا حق ہے ماں کا کتنا حق ہے ماں، باپ کا کتنا حق ہے پوری ڈٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان بیان کرنے کے فرما بعد فرمایا دل حُدُودُ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو انسان ان اللہ کی حدوں کو داری کے ساتھ نافذ کرے گا دھیانتداری کے ساتھ اس مال کو تقسیم کرے گا یل ہو جنا تجری اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی اور وہ سدا بہار ہوں اور جو انسان اللہ کے ضابطے کو اپنے ہاتھ میں لے کر میں یا صلاح ہوا رسول ہوں حدودہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ان حدود کو پامال کرے گا جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ نہیں دے گا یل ہوں نارن خالدن فیح اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دے گا آپ نے اس کے بھائی کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ تیرا بھائی فوت ہوا ہے تو تم نے اس کے سارے مال پر قبضہ کر لیا یہ دور جاہلیت کا زمانہ ہے دور جہلیت میں یہ ہوتا تھا جو جنگ میں میدان میں لڑنے کے قابل ہوتا وہی اس کی جائیداد کا مالک ہوتا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹیاں بیوی یہ اس کی جائیداد سے حقدار نہیں ہوتی تھی قرآن کریم نے عادلانہ نے انصاف کے ساتھ ہر ایک کے حق کو متعین کیا ہے فرمایا کہ بیوی کو آٹھواں ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو ماں کو چٹا حصہ ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو اور بیٹیاں جو ہے اگر ایک ہے اس کو آدھا ملتا ہے ایک سے زیادہ ہے تو ان کو دو تہائی ملتا ہے اب ان کی دو بیٹیاں تھیں آٹھ ماہ حصہ بیوی کا دو تہائی دو بڑا تین بیٹوں کا تھا اس کے چوبیس حصے اگر کیے جائے تو دو بڑا تین سولہ حصے بنتے ہیں ایک بڑا آٹھ یہ تین حصے بنتے ہیں سولہ اور تین انیس اور چوبیس حصے کرنے کے بعد انیس حصے تقسیم کر دیے گئے ہیں سولہ حصے دونوں بیٹیوں کو مل گئے اور تین حصے بیوی کو مل گئے باقی جو پانچ حصے بچتے ہیں وہ اس کے بھائی کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سارے مال کا حقدار نہیں ہے تیرے لیے صرف پانچ حصے ہیں چوبیس حصوں میں سے اس میں سولہ حصے ان کی بیٹیوں کے ہیں تین حصے اس کی بیوہ کے ہیں پانچ حصے تیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے ضابطے کے مطابق اس طرح مال تقسیم کیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے بھائی فوت ہو جاتا ہے با فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے مال کو تقسیم نہیں کرتے ہیں اور وہ کاروبار جوں کا توں چلتا رہتا ہے پھر ہم اس پر قبضہ جما لیتے ہیں سارا کاروبار اپنے کھاتے میں رکھ لیتے ہیں یاد رکھیے گا یہ ظلم اور یہ زیادتی اللہ کے ہاں بہت سنگین جرم ہے اللہ نے فرمایا وہ نزاء الموازین القستان یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل اور انصاف پر مبنی ترازو لگا دے گا آپ کے نیکیوں کو تولنے کے لیے آپ کی برائیوں کو تولنے کے لیے یہ تو رائی کا دانا سرسوں کا دانا اس کی کچھ مقدار ہے فرمایا کہ اگر کسی نے ذرہ ذرہ کیا ہوتا ہے آپ نے مکان بنایا ہوگا اس میں روشن دان بھی رکھا ہوگا اس کے اندر سے دھوپ آتی ہے اس دھوپ میں آپ کو معمولی معمولی رنگ برنگے ذرے اڑتے نظر آتے ہوں فرمایا کہ اگر وہ ذرہ جو بے مقدار ہے اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کمائی ہوگی قیامت کے دن اس کو کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا اگر ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ بھی کھلی آنکھ سے انسان دیکھ لے گا فمائی یا عمل مس کال ذرا تن شرری یا را فم یا خیر یار میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اس معاملہ میں حساس رہنا چاہیے خاص طور پہ حقوق الماد کا معاملہ اس میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے دنیا میں ہم یہ بات نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی قیمت کر رہے ہیں کسی کی چگلی کر رہے ہیں کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں یاد رکھیے گا ایک دفعہ رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے آواز فرمائی فرمایا کہ یا ماں شرمن آمن اب لسان ہی ولم ایمان فی قلب ہی اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے جو انسان زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ایمان اس کے رگوریشے میں رچتا بستا نہیں ہے ہم اس کو منافق کہتے ہیں دو گلا کہتے ہیں دو رخا پن اختیار کرنے والا کہتے ہیں فرمایا کہ تم نے دو کام کیے ہیں جس کی بنا پر تمہارے اندر یہ جی دو گلا پن آ چکا ہے دو گلی پالیسی آ چکی ہے تمہارے چہرے کے دو رخ بن چکے ہیں تم منافق انسان ہو تو کام کی نشاندہی آپ نے کی کیا مسلم تک تبھی وہ رہتے ہیں تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو تم کی ان کی عیب جوئی نہ کرو تم ان کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس سے رابطہ نہ کرو جب انسان کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں کس طرح کا ہے فلاں کس طرح کا ہے فرمایا کہ یہ تم جو لگا رہے ہو اور اس کے بارے میں معلومات لے رہے ہو تاکہ مجلس میں اس کی بے عزتی کی جائے اس کی عزت پر دھبا لگایا جائے اس پر الزام دھرا جائے فرمایا یہ دونوں چیزیں غیبت کرنا کسی کی عیب جوئی کرنا یہ کس بات کی علامت ہے یہ وہ انسان ہے جو ایمان اس کے منہ پر ہے زبان پر ہے اس کے دل کے اندر اس کا کچھ بھی حصہ نہیں اس لیے میرے بھائیوں دو چیزوں کا خیال رکھیے گا ایک اخلاقی قسم کے جو حقوق ہیں ان کو پامال نہ کریں مالی قسم کے حقوق ہیں ان کو مت دبائیں اگر یہ بات ہے نا نہ آپ نے مالی حقوق دبائے ہیں نہ اخلاقی حقوق کسی کے دبائے ہیں تو آپ کی معمول